فکر کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے دس دنوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے اشراء ذی الحجہ کے فضائل قرآن مجید میں بھی ہیں اور احادیث صحیحہ میں بھی اور فضائل بھی ایسے کہ دل جھوم اٹھے حتیٰ کہ کئی اہل علم کے نزدیک ذوالحجہ کے پہلے دس دن رمضان المبارک کے آخری دنوں سے بھی افضل ہیں مگر فکر اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کو ان فضائل کا علم اور شعور نہیں ہے اکثر کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حجہ کا مہینہ کب شروع ہوا اور اس مہینہ میں اعمال کی کیا قیمت ہے چنانچہ وہ زندگی کے یہ قیمتی ترین دن جن کو حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل و ایام دنیا قرار دیا ہے ضائع کر دیتے ہیں دنیا میں انسان کی عمر کے سب سے قیمتی دن بغیر کچھ کمائے اور بغیر کچھ بنائے گزر جاتے ہیں یقیناً دکھ افسوس اور فکر کی بات ہے انا اللہ و انا اللہ